الحمد للہ <تصفيق> الحمد للہ وحدہ وسلاۃ والسلام علی ملا نبی ولا رسول ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی وصلی الله تعالى علیہ ولی علیہ و اصحاب هم خلاصۃ العرب العربا اب خیر الخلاء اقباد الامبیا وہم کنجوم فصما الاتداء ابالقتاحم مفاطی حرحمۃ و مصعبی الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو اليها وجعل بینکم مودتا ورحمہ ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنے اللهم الم على اللہ محمدمع عل آل محمد كما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم و علیٰ علی حميد مجيد اللهم اللّہ على علّ محمدمعلی عل محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم و علّہ علی ابراہیم الن کا آل آل محترم بزرگوں اور عزیز دوستو حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے آج کی ملاقات میں زوجین کے حقوق کے حوالے سے بات ہونی ہے اور پیش نظر آئے مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر اکیس ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت اور آپ سب نے سماعت کی سعادت حاصل کی جس میں حق تعلیٰ فرماتے ہیں وہ من آیاتی ہی ان خل قل قم من کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے میں سے بیویاں اور جوڑے بنائے لتسکنوں الہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو وجال بینک مودتم و رحم اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت ہو ان نفیزہ القلآیاتِلِ قومی یتفکرون بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں یہ ہماری آج کی گفتگو کی اساس ہے دراصل آپ حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی کمزور ہے آواز چلے میں کوشش کرتا ہوں نہیں میں کوشش کر لیتا ہوں کوئی بات یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ حرب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ہر طریقے سے اور ہر زاویے سے نعمتوں کا نعمتوں کی سمجھیں بارش کی ہم پر جیسے فرمایا نا وہ انتعدو نعمت اللہ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو لا صوبہ آپ کی گنتی ختم ہو سکتی ہے اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی ان کا اتمام نہیں ہوتا یعنی خاتمہ نہیں ہوتا لا تعداد ہیں لا متناہی سلسلہ ہے اللہ کی نعمت اس میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے جوڑے بنائے عورت اور مرد ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور انہوں نے کوشش کر لیا خیر ہو جائے گی تو اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑے جوڑے بنایا بلکہ ہر زیروہ کا اللہ رب العزت نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا مگر ترتیب عجیب ہے کہ تمام مخلوقات میں جو پرورش کے حوالے سے ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے تو وہ مؤنس کو دی ہے مؤنس چاہے پرندے ہوں چاہے جانور ہوں وہ اولاد کی نگہداشت دیکھ بھال اور تمام تر سلسلے کی ذمہ دار ہوتی یہی وجہ ہے کہ تمام جانوروں میں اور تمام پرندوں میں اگر آپ دیکھیں تو مؤنس کے مقابلے میں مذکر جو اس کا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا اور مؤنس جو ہوگی وہ بس چونکہ اس کے ذمہ میں کافی کام لگائے ہیں تو وہ بندی سی صورت ہوتی ہے اس کی مگر اس کے مقابلے میں مذکر کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے مگر انسانوں میں اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ دوسرے طریقے سے رکھا کہ معنس کو اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا اور مذکر کو اللہ رب العزت نے مشقت اٹھانے والا بنایا چنانچہ آپ کسی خاتون سے کہیں کہ آپ ذرا سو کلو کی بوری دکان سے گھر لے آؤ تو بیچاری وہیں کہیں ڈھیر ہو جائے گی کیوں اس کے فطرت میں یہ اللہ نے نہیں رکھا اور مردوں کو دیکھیں تو وہ من من کا بوجھ اٹھا کے مزدوری کر رہے ہیں کارخانوں میں لگے ہوئے ہیں جو محنت اور مشقت کا کام ہے وہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا یعنی اولاد کے لیے قصبے معاش کے ذریعے سے رزق تلاش کرنا اس سبب کو اختیار کرنا انسانوں میں یہ اللہ رب العزت نے مردوں کے ذمہ لگایا اور باقی جانداروں میں یہ چیز الٹی ہے وہاں منس کے ذمہ یہ چیز لگی ہوئی مذکر آرام سے بس کھایا پیا سو گئے ان کو کوئی کہا اسی لیے ہم شہد کی مکھیوں میں جو مرد ہوتے ہیں مذکر ہوتے ہیں اس کو ہم نکٹھو کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں کام کے نکاج کے دشمن اناج کے تو خیر حق تعلی فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ میرا بندہ سکون حاصل کرے تاکہ میری بندی سکون حاصل کرے اور وجال بین مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اب یہاں بڑی لطیف بڑا لطیف انداز ہے اور قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اور اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں کوئی شک نہیں بلکہ اللہ کا کلام جچا طلا میں نے ایک رسالہ دیکھا تھا ساؤتھ افریقہ کے علماء کی کاوش تھی انہوں نے قرآن کریم کے اعداد پر کام کیا تھا کہ مثلاً حرف قاف جو ہے وہ فلا صورت میں کتنا استعمال ہوا ہے حرف میم کتنا استعمال ہوا ہے اس کی تعداد انہوں نے نکالی پھر اس کو وہ کوئی میتھمیٹکس کا لمبا چھوڑا حساب کتاب تھا تو اس کو انہوں نے منظم کیا تھا کہ یعنی قرآن کے اگر حروف کو گنا جائے اور ان کے اعداد و شمار نکالے جائیں تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جچا تلا ہوا اور اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے سورہ قاف قاف کاف المجید سورت جو ہے نا جی کون سے پارے کی ہے کیے ہیں چوبیس چوبیس چھبیس تو سورہ قاف القرآن المجید کی انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں یہ جو بڑا کاف ہے نقطوں والا یہ اتنی تعداد میں استعمال ہوا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ہر جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے قوم لوت کو جب پکارا ہے تو قوم لود کے لفظ سے ان کا تذکرہ ہوا ہے مگر اس اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ اخوان لوط کے نام سے آیا ہے جی تو وہ اس لیے کہ اگر کاف کا استعمال ہو جاتا تو میتھمیٹک میتھمیٹیکل حساب میں کمی واقع ہو جاتی اضافہ ہو جاتا پھر وہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن نہ ہوتی تو یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ این جوانی میں عورت کی بھی ضرورت اور مرد کی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے مودت کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ دونوں باہمی محبت و موت کے ذریعے ایک دوسرے کو سکون فراہم کرتے ہیں لیکن بڑھاپے میں جب یہ جذبات ان کے کم ہو جاتے ہیں تو تو پھر رحمت کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے وہ محبت کے جذبات پورے نہیں بھی کر پاتے ہیں تو پھر رحمت سامنے آ جاتی ہے پھر شوہر کہتا ہے کہ یار اس بندی نے میرے ساتھ زندگی کے بیس تیس سال گزار ڈالیں میری ہر قسم کی بات کو برداشت کرتی رہی ہے چلو اب یہ بوڑھی ہو گئی بیمار ہو گئی تو رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کی بات اگنور کر لی جائے اور بیوی کہتی ہے اس شوہر نے میرے تیس سال خدمت کی میرے بچوں کو کھلایا مجھے نان نف کا دیا لہذا رحمت کا تقاضا ہے کہ اب اس کی بات برداشت کر لی اس کا کھانسنا بھی برداشت کر لیا جائے تو وجالہ بینکم موتم و رحما کہ تمہارے درمیان ایسی چیز اللہ پاک نے رکھ دی کہ جو این جوانی میں تمہاری ضرورت ہے محبت اور مودت تو تمہیں وہ مل رہی ہے اور بڑھاپے میں جب تمہاری ضرورت رحمت ہو گئی تو اب تمہیں وہ مل رہا ہے اور یہ اسلام کا اعجاز ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام نے ہر ہر مرحلے پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہے شریعت طاہرہ ہماری رہنمائی کرتی چنانچہ حق تعلیٰ نے فرمایا آشرو ہن بال معروف دیکھو تم اچھے انداز میں ان کے ساتھ برتاؤ کرو وہ آشرو بال معروف اور دیکھیں میاں بیوی کے تعلق کو اللہ رب العزت نے جہاں بیان کیا تو ایسا عجیب استعارہ استعمال فرمایا کہ ان تم لباس اللہ ان لباس اللہ کم ون تم لہن کہ وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس اب آپ دیکھیں نا لباس انسان کے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے تو تم اس کا لباس ہو تم اس کی بات باہر نہ بتاؤ لوگوں کو اور وہ تمہارا لباس ہے وہ تمہاری بات افشاں نہ کرے لوگوں پر لباس انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے اور انسان کے اعضا کو چھپاتا ہے پردہ فراہم کرتا ہے تو ہم تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا پردہ ہے تم اس کا پردہ ہو یہ تمہارے اتنا قریب ہے تم اس کے اتنا قریب ہو کہ کوئی دوری نہیں جیسے جسم اور لباس میں کوئی دوری نہیں تو یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے ہر ہر مرحلے پر راہیں متعین کر دی اور اب ان متعین کردہ راہوں پر ہمیں چلنا ہے چنانچہ آج کی ملاقات میں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج بنیادی باتیں ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم گھریلو جھگڑوں کی طرف بھی جائیں گے اور یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور عورتوں پر اللہ رب العزت نے کیا ذمہ داری رکھی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور عورتوں سے یعنی ان کے ذمے ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہمارے ذمے ان کے کیا حقوق ہیں یہ انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوتا چلا جائے گا مگر آج کی ملاقات میں صرف آپ کے سامنے میں بنیادی باتیں رکھ رہا ہوں جیسا کہ شریعت طاہرہ اگر بیوی بی کے حقوق بیان کرتی ہے تو اس میں ہمیں سبق دیتی ہے کہ حسن معاشرت اچھے انداز میں روحن بالمعروف اچھے انداز میں پیش آؤ ان کے ساتھ تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے شوہر کے ذمہ فرض ہے کہ وہ بیوی بی کے ساتھ حسن معاشرت کا برتاؤ کرے اچھا برتاؤ کرے اب ہماری گنگا میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری گنگا الٹی بہتی شور کے سامنے بیوی آ جائے تو سارے زمانے کا غیز و غضب اس کے چہرے پر اتر آتا ہے موڈ آف ہو جاتا ہے او ہو یہ کس بلا کو دیکھ لیا <laughs> ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ جو بی... میاں بیوی نیک ہو تو جنت میں بھی دونوں ساتھ ہوں گے تو ایک خان صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے مولی صاحب بیڑا غرق کر دیا کا <laughs> <laughs> اس بلا سے وہاں بھی نہیں گے تو اصل میں چونکہ دین سے دوری ہے تو یہ حقوق یہ باتیں ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بالا تر نظر آتی ہیں وہ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا ایک صاحب ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر رہے ہیں اور بیوی بی ان کی آپریشن کے کشمکش سے گزر رہی تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپریشن سے فارغ ہوا تو اس نے آ کر اٹینڈنٹ سے کہا کہ مجھے افسوس ہے آپ کی بیوی بی تین چار گھنٹوں کی مہمان اس نے ٹھنڈی سانس بھری کہا جہاں اتنی زندگی گزار لی وہاں چار گھنٹے اور بھی انتظار ہو جائے گا <laughs> تو یہ کیوں اس لیے کہ ہمارے اندر حسن معاشرت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے ازواج متحرات ایک ایک زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک درس ہے اس کے اندر اور ایک قبیلے کے لیے اس میں اسباق ہیں پوری امت کے لیے اس میں سبق حضور کا ہر ہر نکاح حضور کی ضرورت نہیں تھا مگر دین سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ آپ جتنی رکھنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے باقی مسلمانوں کو چار کی اجازت ہے اور پاکستان والوں کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے آئلی قوانین میں منع کرتے ہیں جو ڈاکٹر فضل الرحمان نے بنائے تھے نا امپورٹ کیا گیا تھا اس مفکر کو انگلینڈ سے امپورٹ کیا گیا ڈاکٹر فضل الرحمان کو صدر ایوب خان کے دور میں یہ بڑا دین والا دین کو سمجھنے والا ہے جو ادر علمات ہے وہ کچھ نہیں یہ بڑا دین کو سمجھنے والا ہے کیونکہ یہ آکسفورڈ کے جوارے سے پلا بڑا ہے تو یہ بڑا سمجھنے والا ہے تو اس نے آ کر یہ قوانین دیے کہ عورت سے این او سی لے کر آؤ تو نکاح ہوگا عورت کو طلاق کا حق حاصل ہے حالانکہ عورت کو اللہ رب العزت نے حق دیا ہے مگر طلاق کا نہیں خلا کا دیا ہے حقوق اللہ رب العزت نے شریعت نے متعین کیے مگر وہ اپنی چودراہٹ جاڑ رہا تھا جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ آج بھی گورا قبرستان میں گوروں کے ساتھ پڑا ہوا ہے وہ مفقر جہاں سے امپورٹ ہوا تھا مقبرے باقی زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو خیر حسن معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے اچھا ہوں اور میں تم سب میں سے زیادہ اپنے اہل و ایال کے لیے اچھا ہوں خیرکم خیرکم لے اہلی کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے اچھا ہوں اور تم سب میں بہتر میں ہوں کہ میں اپنے اہل و ایال کے لیے اچھا ہوں تو یہ حسن معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیکھیں نا عورت تو کی جوتی سمجھی جاتی تھی جس یورپ کو آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی مہذب قوم ہے اس قوم کی تھوڑی سی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی سربلندی کے بعد بھی وہ ڈارکنیس میں ڈارک ایج آف دی یورپ کہلاتا ہے وہ کہ تاریخ ترین دور یورپ کا اسلام پروان چڑھا ہے اسلام نے اسپین اور قسطنطنیہ تک کے علاقوں میں فتح کے جنڈے گھاڑے اور علوم اور معارفت کے سمندر اور دریا بہا دیے علماء امت نے اور اس وقت یہ یورپ جس کی طرف آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں یہ اندھیروں میں گپ پڑا ہوا تھا کوئی تمیزی نہیں تھی ان آج وہ کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس والے ہیں اور ہم چپ کر کے سر نگو بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمارا دین کہتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جائز تفریح اور دل بستگی کے حالات مہیا کرو جائز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو لے کر گھومتے رہو بس جائز تفریح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی تنہائی ہے بس دونوں می بی بیوی بھی ہیں باقی صحابہ آگے چلے گئے ہیں، وہ نظروں سے او جلے کافلے والے تو میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی کہا جی اب جو دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ کم عمر تھی وہ جیت گئی پھر دوبارہ ایک دفعہ ایسا مرحلہ آیا تو پھر فرمایا دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی بالکل اب ذرا ان کا وجود بڑھ گیا تھا تو وہ ہار گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے فرمایا عائشہ آج بدلہ پورا ہو گیا تو یہ جائز ہے جائز تفریح کہ پردے کے اندر اگر یہ سبق دیا جا رہا ہے آپ کہ پردے کے اندر جائز تفریح دینا کوئی ایب کی بات نہیں ہے مباح کہتے ہیں جائز چیز کو تو اگر کوئی جائز مطالبہ ہے اس کو پورا کرنا کوئی ایب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے <تصفح> وہ مشہور ہے نا کہ مدینہ میں کچھ حبشی لوگ کچھ کرتب کا مظاہرہ کر رہے تھے کوئی جنگی مشق کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ حبشی کیا, کیا مشق کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی اوٹ سے دکھایا کہ یہاں سے دیکھو پردے میں رہ کر ایک نظر دیکھ لو تو یہ جائز تفریح اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ تمہارے ذمے ہے مگر اب جواز کا فتویٰ مل گیا لہذا اب اس کو ڈالمن مال لے کے جانا ہے اب عسکری پارک جانا ہے یہ جواز نہیں ہے کیونکہ پردے کا اہتمام ضروری ہے مخالفین ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ تم عورتوں کو قید کر کے رکھتے ہو ہمارے شیخ نے بڑی عجیب دی فرمایا کہ ایک پتھر ہے جو چونے کی بھٹی میں جلایا جاتا ہے دوسرا پتھر ہے ہے وہ سڑک سڑک پر بلڈوز کیا جاتا ہے سڑک کی بنیادیں جب بن رہی ہوتی ہے تو پتھر بچھائے جاتے ہیں پھر اس پہ بلڈوزر چلتا ہے وہ بھی پتھر ہے اور ایک پتھر وہ ہے جو ہیرا کہلاتا ہے مگر اس کو سڑک پہ نہیں پھینکا جاتا اس کو تو کہیں محفوظ مقام پہ کئی تالوں میں بند کر کے سیف میں رکھا جاتا ہے ہے سارے پتھر مگر ہر پتھر کی اپنی اپنی حیثیت ہے جیسے سڑک کے اندر کام آنے والا پتھر جو ہے وہ الماری میں نہیں رکھا جا سکتا اور ہیرے کو سڑک پر نہیں پھینکا جا سکتا تو اس طرح مسلمان عورت جو ہے وہ ہیرے کی طرح ہے اب ہیرے کو تو چور سے چھپا کے رکھنا ہے یہ پابندی نہیں ہے پردہ بلکہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ ولا تبر تبرج تبر جا کہ اس کو پردے میں رکھو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ازوا جو متحرات جو ہوتی تھی نا یعنی صحابیات عورتیں جو تھیں وہ جب رات کو بھی وہ چلنا بھی ہوتا تھا تو عموما اندھیرے کا انتظار کرتی اور پھر بھی جب چلنا پڑتا تو راستے کے بلکل ایک کونے میں تاکہ مردوں کی نظر بھی نہ پڑے بالکل دیوار کے ساتھ لگ لگ کر چل رہی ہوتی تھی اور ازواج متحرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اگر گھر کے سہن میں بھی بیٹھی ہوتی تھی تو دروازے کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھتی تھی بلکہ دروازے کی طرف پشت کرتی تھی کہ انجانے میں اگر ہوا کے ذریعے پردہ اٹھ جائے تو ہماری بے پردگی نہ ہو ہمارا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے کیونکہ یہ قیمتی نگینہ ہے ہیرا ہے لہذا پردہ جو ہے وہ ضرورت ہے کسی نے ایک عالم دین سے یہ ٹرین میں اکثر بڑے فلاسفر ملتے کچھ معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو لیکن ٹرین کا سفر کاٹنے کے لیے لوگ پورے فلسفر بن جاتے ہیں بحث و موبائل سا چل رہا ہوتا ہے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تو ایک دنیا دار اس سے بحث کرنے لگ گیا کہنے لگا جی آپ نے عورت کو قید کر رکھا ہے عورت کو پردے کے اندر ڈالا ہوا ہے پردہ تو دل کا ہونا چاہیے یہ کیا کہ آپ اس کا چہرہ چھپا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے باقی تو کوئی بات نہیں کی مولوی صاحب کے پاس جو سامان کی ٹوکری تھی کھانے پینے والی اس میں سے ایک موسمی نکالی اور اس کو کاٹنے لگے یا کینو نکالا اس کو چھری سے کاٹنے لگے تو اس آدمی کے منہ میں پانی آ گیا فرمانے لگے یہ کینو تمہارا ہے اس نے کہا نہیں یہ آپ کا ہے کہا چھری تجھ سے لی میں نے کہا نہیں یہ بھی آپ کی ہے تو فرمایا پھر تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے اس نے کہا جی یہ چیز ایسی ہے تو کہنے لگے عورت بھی ایسی چیز ہے لہٰذا اس کو چھپا کے رکھو تو بات یہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا مظاہرہ کرے اور عورت کی جائز تفریح یا دل بستگی کے حالات اور مواقع فراہم کرے اس میں صوفیت نہ لائے کہ تم اب اگر عورت کو ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کو علاج کے لیے اور تم صوفی بن جاؤ گے نہیں نہیں بے پردگی ہوگی گھر بیٹھی رہو تو یہ بھی راستہ نہیں ہے اسلام دین اعتدال ہے مگر طریقے کے ساتھ حدود میں رہتے ہوئے حدود سے تجاوز کہیں نہیں کرنا ہیں حدود کو قائم کرنا ہے این یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی جو رائج کردہ حدود ہیں اس کے اندر آپ نے رہتے ہوئے چلنا ہے اس سے نہ تجاوز کرنا ہے نہ اس میں کمی لانی ہے اور تیسرا جو عورت کا حق ہے مرد پر وہ یہ کہ اس کو معاشی تحفظ فراہم کیا جائے یعنی اب یورپ جو ہمیں باور کرا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم دکانداری کر رہے ہو تو عورت کو بھی دکاندار بناؤ تم کارخانے میں کام کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو تو عورت کو بھی مزدوری پہ لاؤ یہ آزادی نہیں آوارگی ہے عورت جو ہے اس کا اس کو معاشی تحفظ مرد فراہم کرے اور جب تم اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کرو گے تو پھر اللہ پاک کی رحمت تم پر سے اٹھ جائے گی پھر تم مجبور ہو گے کہ اب عورت کام کرے لہٰذا آج آپ کی مجبوری بن گئی ہے پورے ملک کی مجبوری بن گئی ہے پہلے گھر میں ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس ہیں کھانے <laughs> کو نظیم نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ ہم پٹری سے اتر گئے ہمیں اپنے حقوق تو معلوم ہیں کہ مجھے یہ حق بھی ملنا چاہیے مجھے وہ حق بھی ملنا چاہیے لیکن جو ہمارے ذمے فرائض ہیں دوسروں کے حقوق ہمارے ذمے فرض ہیں وہ ہم پورا کرنے کو تیار نہیں اور ہم کہتے ہیں گاڑی ہماری مرضی کے مطابق چلتی رہے تو ایسا تو ہوتا نہیں مرضی تو دیکھیں نا اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے سیدنا انا آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مرضی میری پوری ہو میں جنت میں ساری زندگی گزار دوں مگر اللہ پاک نہیں چاہتے اللہ پاک چاہتے ہیں تمہیں دنیا میں جانا ہے تمہارے ذریعے میں نے نسل انسانی کو چلانا ہے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی حضرت نو علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے میری کشتی میں سوار ہو جائے اللہ چاہتے نہیں کہ انعان کو میں نے غرق کرنا ہے۔ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ ہیں بلکہ اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا لا تسأل ما ليس لى صليبه علم اب سوال نہیں کرنا ورنہ انی اعوذک ان تكون من الجاہلین تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دوں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں مگر اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اسماعیل کے ذریعے تو میں نے اپنے محمد کا راستہ لانا ہے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی اسماعیل بچ گئے زندہ مرضی اللہ کی پوری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ پاک نے کہا نہیں مرضی تو ہماری ہے فرمایا تیرے رب نے چیز حلال کر دی تو آپ کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کرتے چنانچہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال پھر فرمانا شروع کر دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی تو ہم چاہتے ہیں ہم ذرا سپیریئر قسم کے لوگ ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا حال کچھ اور ہے ہم روش میں طریقوں میں سوچ اور فکر میں بنی اسرائیل کو کراس کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اپنے انبیاء کو کہا کہ یہ بنا اللہ ہیں یہ دونوں ہمارے نبی جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں وقالت الہود عزیر ابن نبن اللہ وکالت النسار ابن اللہ ایک نے کہا ہمارا پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں انسان ہے مگر حقیقت میں اللہ کا بیٹا دوسرے نے کہا ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ بھی دیکھنے میں انسان مگر حقیقت میں اللہ کا بیٹا پھر ترقی ہو گئی پھر عشق کی منزلیں طے ہو گئیں تو پھر کہنے لگے نہ احکبا ہم بڑے سپیریئر بیٹے ہیں وہ پیغمبر تو چھوٹے بیٹے تھے ہم بڑے سپیریئر ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں مرضی ہماری پوری ہونی چاہیے مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے جو چاہت اللہ کی ہے وہ ہو کر رہے گی تم الٹے لٹک جاؤ سیدھے ہو جاؤ جو کر لو مرضی اللہ کی پوری ہونی ہے لہذا نظام زندگی کو اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ نظام زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق لے آؤ پھر اللہ پاک اسباب کو تمہارے مرضی پر چلائیں گے پھر تمہاری چاہت کے مطابق اسباب کو چلائیں گے لیکن تم پٹری پر آ جاؤ دیکھیں ٹرین پٹری کے بغیر نہیں چلتی یہ کل پرسوں کالا پل پہ دو تین بوگیاں اتر گئی ٹرینیں ساری گڑی ہو گئی پٹری سے اتر گئی تو نہیں چلی گھنٹوں لیٹ ہو گئی کیوں اس لیے کہ اس کے لیے نظام ہی یہی پٹری کا تو انسان کے لیے نظام ہی دین اور شریعت کا ہے اب تم اس کو چھوڑ کر تم کو میں فلاسفر بن جاؤں اور گاڑی میری مرضی کے مطابق چلتی رہے تو ای خیال اس تو محال اس تو جنون یہ تمہارا خیال ہے اور یہ تمہارا پاگل پن ہے یہ نہیں ہو کے دے سکتا تو عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرو اولاد کو معاشی تحفظ فراہم کرو تم ان کو فضولیات تو فراہم کر رہے ہو ان کی ان کو ذہنی آبادگی کا شکار کرنے کے لیے تم نے کئی چیزیں وضا کر لیے لیکن ان کو معاشی تحفظ فراہم نہیں کرتے ہو اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ عدل و مساوات کا راستہ اختیار کرو ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو اور بنیادی حقوق ان کے کیا ہیں بنیادی حقوق عورت کا مہر ہے اچھا جب مہر کی باری آتی ہے تو ہم سارے صوفی بن جاتے بچی کا مار کتنا پچاس روپے رکھ دو بس کافی تو ایک معاہدہ جو بچی کو تحفظ فراہم کر سکے وہ پچاس روپے لے کر کیا کرے گی اگر کوئی حادثاتی صورت آ جاتی ہے اور اس کا شور اس کو پچاس روپے پکڑا کے رخصت کر دے تو وہ کہاں جائے گی ادھر تم صوفی بن جاتے ہو ہمارے سرد والے تو بچی کے نکاح میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں باپ بچی کے نکاح میں بیٹھتا بھی نہیں ہے تو لڑکے کی مرضی ہوتی ہے جو مہر رکھ دے وہ غیرت کے نام پہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب نکاح کا معاملہ ہے بچی کا نکاح ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں باپ نکاح کی محفل چھوڑ کے چلا جاتا ہے بھائی محفل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر جو دوسرے بیٹھے وہ ساڑھے روپے رکھیں گے نا یا چار نے رکھ دیں گے یا آٹا نے رکھ دیں گے جو ان کی مرضی ہوگی تو مہر جو ہے یہ مرد کے ذمے فرض ہے اور عورت کا بنیادی حق ہے اور اس انداز میں مہر ترتیب دیا جائے کہ جو اس دور میں اس بچی کے کام آ سکے اور پھر دوسرا حق اس کا بنیادی جو ہے وہ ہے نفتا وہی معاشی تحفظ اس کا نان نفقہ جو ہے یہ مرد کے ذمے فرض ہے تو ادھر سے تم پہلو تہی کرتے ہو ادھر سے دامن چڑاتے ہو اور پارسا بنتے چلے جاتے ہو اور تیسرا بنیادی حق جو عورت کا ہے وہ ہے ظلم سے اجتناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدو کا وہ آیا نا کہ بیوی بی کو مارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب فرمائے کہ دن میں تم اس کو مارتے ہو پھر رات میں اس سے بوسو کنار کرتے ہو کیسا دے لے تمہار تو بات یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی وہ ہمارے ذمے فرض ہے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اور عورت کی دین اور شریعت پر تربیت کرنی ہے جب تم اپنی بیوی کو دین اور شریعت پر لے آؤ گے تو پھر تمہاری نسلیں درست ہو جائیں گی لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم تفریح طبع کے نام پر تو بہت کچھ فرام کر دیتے ہیں ٹی وی بھی دیکھو بازار بھی جاؤ یہ بھی کرو وہ بھی کرو اور دین کی ہمیں فکر نہیں ہوتی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں پر جنت واجب ہوگی ان کے مختلف رشتے کھڑے ہو جائیں گے باپ کے لیے بیٹی کھڑی ہو جائے گی شوہر کے لیے بیوی کھڑی ہو جائے گی بہن بھائی کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے کھڑی ہو جائے گی کہ خود تو صوفی بنے پھرتے تھے خود تو نمازیں پڑھتے تھے خود تو دین پر عمل کرتے تھے عبادات کرتے تھے لیکن ہمیں کبھی نہیں کہا انہوں نے تو دینی نہج پر ان کی تعلیم اور تربیت تمہارے ذمہ فرض ہے کہ سکھاؤ سمجھاؤ ان کو اب ہم جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں دین کی بات سن بھی لی تعلیم میں بھی بیٹھ گئے جو بھی سنا گھر میں کہنے کی زحمت اور وہ نہیں گوارا کرتے ہیں کہ ان کو بھی بتا دیا جائے ان کو بھی دین سکھا دیا جائے نہیں اس وقت ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے بیوی بی سامنے آ جائے جیسے دشمن کی فوج سامنے آ گئی. اور بیوی بی شور کو دیکھ لے جیسے دشمن کو دیکھ لے کیوں تربیت کا فقدان ہے جہالت کا زور ہے ڈگریاں لے لینا علم نہیں ہے علم وہ ہے جو تمہارے عمل میں ہو جو اللہ پاک فرماتے ہیں نا ان نما یکش اللہ عباد ہل تو یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس جن کے معمول میں علم ہے وہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں جن کے پاس علم ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جس کے اندر فرعونیت ہو وہ جتنی بڑی ڈگریاں لے لے جتنا بڑا فقیح بن جائے مگر تکبر سے اس کا سر اٹھتا چلا جا رہا ہے تو یہ علم نہیں, یہ جہالت شیطان سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا بڑا عارف تھا شیطان سب جانتا تھا مگر تکبر کی بیماری اس کو مار گئی خیر یہ دوسرا موضوع ہے اسی طرح پھر مرد کے حقوق ہیں مرد کے بنیادی حقوق یہ ہیں بیوی کے ذمے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو کرنے والی ہو آج حکمران ہوتی ہے بیوی اکبر الہ کو کہنا پڑا کہ اکبر دبا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیوی بی کی نوچ سے تو آج بیویاں گزار نہیں ہیں تابے نہیں ہے حکم چلاتی ہیں حالانکہ اللہ پاک فرماتے ارجالقوام عالن سا ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے قوام بنایا ہے عورتوں پر لیکن یہاں گنگا الٹی ہے عورت قوام ہے ہم سارے تابے دار بنے ہوئے ہیں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے بیوی کی اتات کرتے ہیں یہ بھی عدیث ہے وہ جو قیامت کی نشانیاں بتائیے نا تو ماں کو رلائے گا اور بیوی کا تابے دار کھڑا ہوگا فرما بردار وفا شار تو یہ نشانی بتائیے قیامت کی علامت ہے آج ہم سب والدین کو تو رلا رہے ہیں جس ماں باپ کو دیکھو رو رہا ہے میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے میری اولاد سنتی نہیں ہے ڈانٹتی ہے مگر بیوی کی فرما بردار بنی ہوئی ہے تو سب کے حقوق ہیں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی نفس کا علیہ کا حق کُن والے کا علی کا حق, کن, کا علی کا حق تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے تو سب کے حقوق قائم ہیں مگر ان کو سیکھنے والے ہو جاؤ پھر سیکھ کر اس کو عمل کرنے والے ہو جاؤ صرف یہ نہیں کہ میں سب جانتا ہوں سب جاننا چھٹکارے والی بات نہیں ہے قیامت کے دن یہ سوال کسی سے نہیں ہوگا کہ تم تمہیں کتنا معلوم تھا بلکہ سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں معلوم تھا اس پر تمہارا کتنا معمول تھا تم عمل کتنا کر کے لائے لاؤ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو وکیل صاحب آپ کو بڑا معلوم تھا قانون بس آپ معاف ہو گئے نہیں نہیں آپ کا معمول کیا تھا آپ کر کے کیا آئے جو علم ہم نے تمہیں دیا اس پر تم نے عمل کتنا کیا ہے تو معلوم سب کچھ ہے ہمیں مگر عمل کے لیے قوم تیار نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ معلومات کا خزانہ سب کے پاس موجود ہے لیکن عمل کسی کے پاس نہیں ہے تو شوہر کا ایک حق یہ کہ بیوی اس کی اتاد گزارو دوسری بیوی کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرنے والی ہو اولاد کی نگہداشت کرنے والی ہو کیونکہ شوہر قصبے معاش کے لیے گھر سے باہر کے کام کرے گا اور بیوی گھر کے اندر اس کے عزت و ناموز کی بھی حفاظت کرنے والی ہوگی اور اس کے اولاد کی بھی تربیت کرنے والی ہوگی اور پھر تیسرا حق یہ عزت و ناموس ناموز کی حفاظت ہے کہ اپنے شوہر کے عزت کی حفاظت کرے اس پر آنچ نہ آنے دے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور جائز مطالبات اپنے شوہر سے کرے لیکن ناجائز مطالبات نہ ہو دیکھے آج جیسے میں عرض کیے چلا جا رہا ہوں ہمارے اندر چاہے مرد ہو کہ عورت ہو بڑی عمر کا ہو کہ چھوٹی عمر کا ہو ہمارے اندر حقیقت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے ہم حقیقت کو ماننے والے نہیں ہیں سب ایک دوسرے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں فریب دیتے ہیں سب اپنے آپ کو کہ بس میں ٹھیک ہوں باقی سب خراب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عورتوں کو دنیا کی سب سے افضل ترین عورتیں بیان فرمایا فرمایا تین عورتیں پوری دنیا کی سب سے افضل ترین عورتیں صحابہ نے پوچھا کون تو فرمایا ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دوسری آسیہ بنتے مزاحم فرعون کی بیوی اور تیسری خدیجت القبرا یہ تین عورتیں دنیا کی ساری عورتوں پر فوقیت لے گئی ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے علماء نے اس میں جو ان تین عورتوں کی زندگی میں جو قدر مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں عورتیں وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی کفالت یا پرورش کرائی ہے سیدہ مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی اللہ پاک نے مگر سیدہ مریم حقیقت کو قبول کرنے والی عورت تھی اس لیے اپنے ہی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا یہ حقیقت کو قبول کیا تو دنیا کی کامیاب ترین عورت بن گئی فرعون کے محل میں حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش کرنے والی ہیں پالنے والی ہیں oh. اس کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے موسا کو رکھوایا اور پھر وہی پرورش کرنے والی آسیہ جب اس پر حقیقت کھل گئی کہ موسا تو کلیم اللہ ہیں اللہ کے نبی ہیں تو حقیقت کو تسلیم کر کے اس کا کلمہ پڑھ لیا اور سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ انہا تو کائنات کی وہ خوش قسمت ترین عورت ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا ہے تو دیکھیں اس کے مال کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے رسول کی کفالت اپنے رسول کے معاملات کو چلوایا اور جب نبوت ملی تو خوش قسمت ترین مردوں میں بھی عورتوں میں بھی پہل کرنے والی خوش قسمت ترین عورت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی خلوتوں سے پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کا پہلا پیغام آیا ہے تو حیبت اور جلالت قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی تاری ہے تو فرماتے ہیں زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اوڑا مجھ پہ چادر ڈال دو اتنی خشی تو اعلی نفسی مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ چلی جائے تو سیدہ وفا شہار اور اطاعت گزار کی حیثیت سے دیکھیں اطاعت شرط ہے نا پہلی تو اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے سب سے پہلے تو چادر لا کے اڑھا دیتی ہیں پھر سرانے بیٹھ کے ایک تبصرہ کرتی ہیں فرماتی کل ابا اس اللہ کی قسم کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا اب یہاں دیکھیں عبادات کا تذکرہ نہیں کرتی کہ آپ تو سارا سارا دن غار حرام میں بیٹھے رہتے ہیں آپ تو خلوت نشین ہیں آپ تو اپنے اللہ کو یاد کرنے والے نہیں نہیں اب یہاں سیرت رسول بیان کر رہی ہیں کہ ع کل الرحم آپ سے لارمی کرنے والے و تقصم المعدوم لوگوں کی گم چیزیں ان تک پہنچانے والے و تحمل القلب لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے و تقرض الزیف اور مہمان نوازیں و تصدق الحدیث سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ تو عید الحق اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں نفس و خدیجہ تب ید ہی اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے اشہد و کا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کائنات میں انسان مسلمانوں میں اسلام کے تاریخ میں سب سے پہلا ایمان لانے والی عورت سیدہ خدیجت ہے تو حقیقت کو تسلیم کیا تو اللہ پاک نے مقام دے دیا کہ کائنات کی ساری عورتوں میں سب سے افضل ترین عورتوں میں شامل ہو گئی بلکہ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری وغیرہ ذبح فرماتے کوئی جانور ذبح کرتے تو چن چن کر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کی ہم عمر خواتین جو ان سے ملا بیٹھا کرتی تھی ان تک چن چن کر ڈھونڈتے اور تلاش کرتے اور گوشت پہنچاتے تھے تو خیر یہ آج کی گفتگو بہت طویل ہو گئی مجھے تو وقت کا احساس بھی نہیں دی رہا دیکھیے بنیادی حقوق ہے اس پر بات چلائیے انشاءاللہ اسی کو انشاءاللہ اللہ آگے بڑھاتے رہیں گے بس بات یہ ہے کہ ہمارے اندر فقدان یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں ہم حقیقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ زندگی میں ہر جگہ ٹھوکرے کھانے والے ہم ہی رہ گئے ہیں پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں اسی لیے ہے کہ پاکستانی کو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی اور جہالت کی وجہ سے صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتی آج ہمارے یعنی یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے تو کیا ہوگا ہم قرآن کو اختیار کریں گے تو ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے پیچھے چلے جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کو اللہ پاک نے سے تخت و تاج بنایا ان کے ساتھ تو وعدہ فرمایا مستخنا ہوں فل ارد کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے روئے زمین پر اور تمہاری تمکین کریں گے تمہیں مضبوط کریں گے تو جنہوں نے قرآن کو اختیار کیا اللہ رب العزت نے ان کو استحکام بھی عطا فرمایا اور ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اور جنہوں نے قرآن سے روگردانی کی اور دوسروں کی طرف دیکھ رہے علوم تو ہمارے ہیں سارے اور ہم یورپ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ان کی تحقیقات آپ جا کے اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تاریخ ہماری یہ ہے کہ یورپ والے خود کہتے ہیں کہ اگر ہم سلیبی جنگیں نہ لڑتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ سوسائٹیاں اور کالونیاں کیسے ترتیب دی جاتی ہیں پختہ سڑکیں کیسے بنائی جاتی ہیں تجارت اور کاروبار کس طرح کیے جاتے ہیں وہ تو بالکل یعنی جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے لیکن سلیبی جنگوں کے ذریعے جب انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو دیکھا تو پھر وہ سارا مستعار لے کر اب وہ تم پر سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تم پستے چلے جا رہے ہو کیوں اس لیے کہ تم نے قرآن کو تم مقدس کتاب تو مانتے ہو مگر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو یہ وجہ ہے کہ ہر جگہ پٹتے چلے جا رہے ہو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے حقیقی اور عملی وابستگی عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آئندہ انشاءاللہ بات یہیں سے چلائیں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو